گرانڈ مختار محدود کو دا علامہ احمد خان سے دا بیان جب نو دیا مسجد کی دنور لمین دو وادو پر سلسلہ کی رماس خطندمود نہ نرستو پر نو بارہ دو ہزار کی شیریں دی موجودہ چار رشتے دی ندی دلادو پتہ سات توید سنت کےسٹ ای اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر چھ شفی مارکیٹ نزدیک گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہانگیرا روڈ سوابی پر آپرائٹر انورشید توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس نمبر دو سو اکیس سات سو نوے لین تدیا لولا لولا اندلا تو وسلام ملا مسل وح تمل عمل المصطفى والا علی و اصحابل اتیا معاذ فا اعوذ بالله من الشياطين النرجيه بسم الله الرحمن الرحيم زرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فراون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فراون وعمله ونجني من القوم الظالمين صبح ن ربی والحمد للہ له الحمد صفو لہ الحمدلآخر والحمد لاہ رب اللہ ان الله ورسلنا اذا يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى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 کمابارا ابراہیم والا انتہائی قابل صد <سد> احترام علماء کام <كرام> زیواکار شامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم کافی طویل مدت کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے آپ دوستوں کے اس شہر میں حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے الحمدللہ ساتھیوں کا تقاضا تو مسلسل جاری رہا میری مصروفیات آڑے آتی رہیں میں نالائق حاضر نہ ہو سکا ہمارے محترم بھائی نور امین صاحب کی شادی کے موقع پر آج کی یہ خوبصورت سی کانفرنس قرآن و سنت بیان کرنے اور سننے کے لیے منعقد کی گئی ہے وعدہ کے مطابق اللہ نے مجھے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی الحمدللہ للہ جتنی دیر آپ تمام دوست میری گفتگو سنیں تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے دل کے برتن سیدھے رکھنا گزشتہ ہفتے میں کراچی اور حیدرآباد میں تھا بیانات کے سلسلہ میں مسلسل بارشیں برستی رہی آپ دوستوں سے میں اگر کوئی بات پوچھوں تو مہربانی کر کے جواب ذرا بلند آواز سے دینا ہے کیونکہ سرحد اور پنجاب کے مزاج میں بڑا فرق ہے میں ویسے سرحد کا ہوں لیکن چونکہ خطابت میری پنجاب میں ہے تو سرحد والوں کو کچھ تیار کرنا پڑتا ہے آپ پشتوں میں تو بیان ہو نہیں سکتا تو گفتگو تو اردو میں ہوگی لیکن جو بات پوچھوں تو آپ بھائیوں نے ذرا جذبے کے ساتھ جواب دینا ہے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ تمام بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں اب موسلا دھار بارشیں برستی رہی ہیں پچھلے ہفتے پورے ملک میں آپ ذرا مجھے محبت کے ساتھ یہ بتا دیں اگر موسلہ دھار بارش برس رہی ہو اور بندہ برتن کو الٹا کر کے رکھ دے تو الٹے برتن کے اندر کتنا پانی جمع ہو جائے گا کیسے جمع نہیں ہوگا آخر موسلا دھار بارش نہیں برس رہی موسم بارشوں کا نہیں ہے آپ کہیں گے مولانا نہیں موسلا دھار بارش ہے تیز بارش ہے موسم بھی بارشوں کا ہے لیکن برتن جو الٹا رکھا ہوا ہے اگر معمولی بارش برس رہی ہو اور بندہ برتن کو سیدھا رکھ دے ضرور کوئی نہ کوئی رحمت کا قطرہ اس میں آ ہی جاتا ہے میں بڑا طویل سفر کر کے حاضر ہوا ہوں ایک صرف آپ کی منت کر رہا ہوں کہ جتنی دیر میری بات سننی ہے دل کے برتن سیدھے رکھنے ہیں اگر دل کے برتن سیدھے ہوئے تو کوئی نہ کوئی رحمت کا قطرہ اس میں جمع ہو جائے گا اور ایک اور بات چھوٹی سی کہ میں جتنی دیر بیان کروں گا میرے دل کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور آپ دوستوں کی منت یہ کر رہا ہوں جتنی دیر آپ نے میری بات چیت سننی ہے دل میں نیت یہی رکھ کر بیٹھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا کسی کی ضد مخالفت دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں مقصد صرف اللہ کی رضا چونکہ یہ شادی کے موقع پر پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تو میں چار رشتے آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کتنے رشتے جذبے کے ساتھ جا. ابھی آپ ابھی آپ کو سردی لگی ہوئی ہے جا. کتنے رشتے جا. اور یہ قرآن پاک میں سے ایک رشتہ یہ بیان کروں گا کہ خامت بھی ایماندار نہیں اور بیوی بھی ایماندار نہیں دونوں ایمان سے محروم ہیں قرآن نے ذکر کیا دوسرا رشتہ یہ بیان کروں گا کہ خامت بھی ایماندار ہے اور بیوی بھی ایماندار ہے ایک رشتہ کے دونوں ایماندار نہیں دوسرا رشتہ کے دونوں ایماندار ہیں اور تیسرا رشتہ بیان کروں گا کہ خامد ایماندار ہے بیوی بی ایماندار نہیں اور چوتھا رشتہ خامد ایماندار نہیں بیوی بی ایماندار ہے یہ خلاصہ آپ دوستوں کو سمجھ آ گیا رشتے کتنے بیان کرنے ہیں قرآن میں سے چار میاں بیوی بی دونوں ایماندار نہیں نمبر دو میاں بیوی بی دونوں ایماندار ہیں نمبر تین خامد ایماندار نہیں بیوی ایماندار ہے اور نمبر چار خامد ایماندار ہے بیوی ایماندار نہیں یہ چار رشتے ہیں یہ میں نے خلاصہ سنا دیا اب ذرا قرآن پاک کے دلائل سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر كن فأنزر وربك فكبر سورة كنام سورة المدسر میرے سامنے انہیں تیسواں پارا پہلی پہلی آیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل لپیٹا ہوا ہے اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آیا اللہ کریم نے یہ انداز قرآن کا حصہ بنا دیا فرمایا یا حل مدثر چادر اوڑھنے والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کمبل پیٹنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا مدثر پہلا پہلا رشتہ بیان کرنے لگا ہوں دل دماغ در حاضر رکھنا باب خامد بھی ایماندار نہیں اور بھی ایماندار نہیں ابتدا اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا تو نام لے کر نہیں بلایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اللہ نے نہیں بلایا کس انداز نے بلایا یا مد سر اب ذرا اپنے علاقے کے ماحول کو دیکھنا ایک انصاف آپ سے کروانا ہے میں بھی صبح سرد کا ہوں ہمارے صبح سرد میں اگر کوئی والد بیٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بےدبی نہیں اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کو نام لے کر بلائے کوئی بےدبی نہیں اگر کوئی بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ٹھیک ہے جلدی کرو اللہ راضی سے میں آگے چلوں ٹھیک ہے اس کے بالکل الٹ اگر کوئی بیٹا والد کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے بےدب ہے اگر کوئی شاگرد استاذ کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے گستاخ ہے اگر چھوٹا بڑے کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے توہین کر رہا ہے ہمارے صوبہ سرحد کا ماحول بڑا نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو بے ادبی ہے اب ذرا یہ بات ذہن نشین رکھنا اللہ, اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا کون, اللہ اللہ سے بڑا کون اللہ اللہ اللہ یہ ذکر بلجار نہیں ہے خیال کرنا ہم ڈرتے بھی بہت ہیں یہ تو صرف دل میں تصدیق زبان سے ظاہر کر رہے ہیں پانچ وقت سدا رہی اللہ کے گھر میں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کسی بندے کا دعویٰ ہے میں قوم کا بڑا کوئی بندہ کہہ دے میں قبیلے کا بڑا کوئی بندہ کہہ دے میں علاقے کا بڑا پانچ وقت آواز آ رہی ہے مسجد میں سے امار ہو اکبر امار ہو اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والو تم بڑے نہیں ہو اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے اللہ سے اور کوئی بڑا نہیں سب سے بڑا گون मैं میں آپ کے ذہن بناؤں گا ان شاء اللہ اور آپ کے دل میں یہ صداقت اتاروں گا اگر بڑا نام لے کر بلائے کوئی بیت بھی نہیں ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ میرے سامنے سولواں پارا اور سورت کا نام سورت فیصلہ آپ نے کرنا ہے حوالہ میں نے دکھانا ہے یہ میرے سامنے سورت آیت نمبر سترہ کھلی ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا تلک میں کے اندر کیا چیز ہے یا موسا اللہ نے حضرت موسم کو نام لے کر بلایا کوئی بےدبی نہیں سب سے بڑا ہے بڑا بلائے تو بےدبی نہیں ہوتی حضرت موسا کو نام لے کر بلایا کوئی نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ میرے سامنے تیسواں پارا اور سورت کا نام سورت اللہ کریم فرمات فلم اسلم و تل جبی و نادئی نہ ہود نمبر ایک سو تین ایک سو چار میرے سامنے سورت کا نام صاف تیسواں حضرت ابراہیم خنجر چلانے کے لیے تیار ہے حضرت اسم مائل گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے دونوں باپ بیٹا تیار ہو چکے ہیں اللہ کریم کا حکم ماننے کے لیے اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا ابھی چھوئی دیکھ رہے تھے خنجر کی دھار دیکھ رہے تھے لٹایا اللہ کریم نے اوپر سے آواز دے دی منا من ہو ابراہیم اللہ کریم نے اوپر سے آواز دے دی یا کون سی آواز یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام قد صدق آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے میں اللہ آپ کے بیٹے کی گردے نہیں کٹوانا چاہتا میں تو کائنات والوں کو آپ کا جذبہ دکھانا چاہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کیسے بلایا یا ابراہیم نام لے کر بولایا کوئی بےد بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا آگے چلے ذہن کو حاضر کرنا مشکل بات نہیں کروں گا بڑی آسان بات علمی بات بھی آسان انداز میں یہ تدریس کا کمال ہے یہ میرے سامنے ساتواں پارا اور سورت کا نام سورت المیدہ کیا کا میدان ہوگا اللہ کریم عیسا علیہ السلام سے سوال کریں گے مریم کل تم لمبر ایک سو نمبر 116 چار رشتے بیان کرنے ہیں یہ ہم میں آپ کو منسل کی طرف لے جا رہا ہوں قیامت کا میدان حضراتی علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر ہیں رب العالمین فرما رہا ہوگا یا سب مریم اے بی بی مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام تو نے لوگوں کو کہا تھا یہ ہی کھڑے یہ تو کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے ہمیں خود کہا تھا میری عبادت کرنا تو نے کہا تھا میری والدہ کی عبادت کرنا تو نے کہا تھا عیسی علیہ السلام جواب دیں گے کال سبھانک اللہ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے صبح تو شریکوں سے پاک ہے. میں کیسے کہہ سکتا تھا میری عبادت کرو میری والدہ کی عبادت کرو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں جو دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ مقام یہ ہے حضرت عیسہ علیہ السلام سے اللہ بات کرے گا انداز کیا ہوگا یا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نام لے کر بات ہو رہی ہے کوئی بےدبی نہیں کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے یہ بات سمجھ آ گئی دوسری بات اللہ کریم نے پچھلے نبیوں کو نام لے کر بلایا بڑے حوالے ہیں اشارہ کر دیا کوئی بےدبی نہیں ہوئی ہے نمبر دو جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نام نہیں لیا آپ نے انصاف کرنا ہے آپ میرے بھائی اللہ کے گھر میں ہیں اللہ کریم نے کیسے بلایا فرمایا یا ایوہ نام لے کر نہیں بلایا دوستو ذرا انصاف کرنا اگر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا یا محمد کہہ کر بلاتا کوئی بے ادبی نہیں تھی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اگر اللہ اپنے محبوب کو نام لے کر بلاتا تو بےعد بھی ہوتی نہیں کیوں اللہ اللہ سب سے بڑا ہے مسئلہ سمجھا دیا او کائنات والوں جب میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے نبی کو نام لے کر نہیں بلاتا تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کر یا محمد کہنے والے پتہ نہیں یہ بات بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہم چھوٹے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کائنات کے سارے انسان مل جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہم اگر یا محمد کہہ کر بلائیں ہم اگر یا محمد کہہ کر آواز دیں تو یہ بے ادبی ہے توہین ہے تو ہی ہے جب اللہ سب سے بڑا ہو کر نام لے کر نہیں بلا رہا تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کر یا محمد کہنے والے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر بلائیں یہ نبی پاک کا ہے بے ادب ہے بڑا نام لے کر بلائے تو بے ادبی نہیں ہوتی اور چھوٹا نام لے کر بلائے تو اب آپ کو سمجھ آیا مسئلہ دوستوں کو کہ نہیں آیا جو یا محمد کہہ کر بلائے یہ نبی پاک کا کون ہے بے حد ہے اللہ نے کیسے بلایا فرمایا یا اسی بات پر بیٹھا رہوں تو وقت گزر جائے ایک چھوٹا سا اشارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی آپ نے کمبل لپیٹا اللہ کریم کو یہ انداز اتنا پسند آیا اللہ کریم نے یہ انداز قرآن میں محفوظ کر دیا آپ سے نسبت کوئی معمولی ہے مجھے آپ کا پتہ نہیں میرا عقیدہ میری جماعت شادی و, و سنہ کا عقیدہ کہ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی گئی وہ چیز بھی شان والی بنتی گئی خوب نام محمد اب بے چینی مجھے یہ ہے کہ پتنی میری اردو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آ رہی بات آسان کر رہا ہوں خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد ہے اے جس میں نقطہ پھر رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑنے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں پہ سلم سہ کے یہ بولے بلال سالم یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں آپ نے ذرا بلند سے فیصلہ کرنا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں پنجیری نبی کو نہیں مانتے ہائے ہائے سدھ کا کیا علاج ہے میں <laughs> تو دعوی کر رہا ہوں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں چادر اوڑھنے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اٹھیے نا ڈرائیے اللہ آگے بیان کیا کرنا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے سامنے سورت المدثر رب کی برائی بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے پیروں کو بڑا سمجھ رہے ہیں مردوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں آستانے اور دربار والوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں کوئی بڑا نہیں ہے اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے آیا پہلا پہلا رشتہ خامد بھی ایماندار نہیں اور گھر والی بیوی بھی ایماندار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چادر ہے آپ اٹھے صفا پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور چادر ہلا رہے ہیں شان والی چادر مقام والی چادر رتبے والی چادر درجے والی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہل رہی ہیں مکے کے لوگوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے اپنی چادر ہلا رہے ہیں سارے مکے والے دوڑ کے آ گئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے مکے کے بندے پوچھ گئے ہیں جو خود نہ آ سکے اپنے نمائندے بھیجیے بندے بھیجیے آپ نے فرمایا مکے والوں یہ بچاؤ قدلا بھی سفید مرمن قبل ہی اب فلا کلو قرآن کسی کی چیز کی وجہ سے بیان نہیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے آیت نمبر سولہ سورت پارہ یہاں بھی قرآن کا بڑا پیارا انداز میں آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان چالیس سال اپنی زندگی کے قیمتی گزار چکا ہوں دیکھنا ہوں میں یہاں جاگیرے میں پوچھوں میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کا تو بڑا اچھا آدمی ہے کوئی اتبار نہیں آپ کو میرے بچپن کا پتہ نہیں میری جوانی کا پتہ نہیں حالات کا پتہ نہیں میری پچھلی زندگی کیسے گزری آپ کو کیا پتہ جب میں اپنے شہر کے اندر پوچھوں اسمین خان کے اندر ڈی آئی خان والوں میں کیسا بندہ ہوں اس وقت اگر سارے کہیں تو ٹھیک بندہ ہے تب بات سچی مانی جائے گی بات سمجھ آئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے نہیں پوچھ رہے ہے تائب والوں سے نہیں پوچھ رہے ہیں یمن والوں سے نہیں پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں جن میں چالیس سال کی زندگی گزار چکے ہیں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے اگر تم نے کوئی غلط بات سچ کے علاوہ کچھ دیکھا ہے تو بتاؤ حل وجہ تم صادق کر نو ذرا سجید کی مہربانی میں بڑا طویل سفر کر کے آیا چالیس سال کی زندگی کے اندر تم نے مجھے سچا پایا یا نہیں سارے مکے والے بول پڑے کالو جلب نالک مرارا مارا فی کا صدقہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چالیس سال کی آپ کی زندگی کے اندر کئی بار آپ کا تجربہ کیا ہے لیکن مارا نافی کا سد صدقہ آپ کی ساری چالیس سالہ زندگی کے اندر ہمیں سچی سچ ہی سچ نظر آیا جھوٹ نظر نہیں آیا آنا بھی سچ جانا بھی سچ لین دین بھی سچ تعلقات بھی سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت بھی سچ کول بھی سچ عمل بھی سچ بھی سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مجھے سچا مانتے ہو میں جس پہاڑی پہ کھڑا ہوں اگر میں یہ دعویٰ کروں پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر موجود ہے ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اگر میں یہ بات کروں مان لوگے ایک منٹ جواب بعد میں دیں گے ایک منٹ کی جی صبر کچھ بندے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے پیچھے جھانک کر دیکھا کوئی دشمن کا لشکر نہیں ہے کوئی دشمنوں کا بندہ نہیں ہے حیران ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والوں نے کہا جملہ میرا سنو سبحان اللہ بھی کہنا مانتا گا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہیں کوئی دشمن کا لشکر یہاں پیچھے نہیں ہے کوئی دشمنوں کا بندہ نہیں ہے کوئی گھوڑے نہیں ہے اونٹ نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے تیر نہیں ہے تلوار نہیں ہے کوئی دشمن کا بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن اے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی زبان سے کہیں تو ہم مان لیں گے آپ سچے ہیں اس لیے مان لیں گے ہماری غلط نہیں ہو سکتی اچھا اتنا یقین ہے میری زبان پر کیا دشمنوں کا لشکر نہیں ہے آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے آپ سچے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے آج تک مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا اتنا مجھے سچا مانتے ہو تو اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں آپ نے فرمایا الا اللہ تفل زبان سے کہو دل کے ساتھ تصدیق کرو کہ اللہ کریم کے بغیر الہ کوئی نہیں اللہ کریم کے بغیر تا کوئی نہیں منوتی نظر ریاض کے لائق اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں اگر الہ ہے سجدے کے کا تباب کے کا دعا کے لیک خیبان پکار کے کا تو اللہ الہ صرف کون ہے محبت سے آپ تھک گئے ہیں، الہ صرف کون ہے جھگڑا کیا ہے حضرت شیخ الکرام حضرت مولانا محمد طاہر تعرمۃ اللہ کا منہ کالا کر کے گدے پر سوار کرا کے سواتی کے اندر پھیلایا گیا قصور کیا ہے ہمارا میاں والی کا شہر گواہ ریلوے اسٹیشن پر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد رحمت اللہ نے پر اتنے پتھروں کی بارش کی گئی میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے ہیں سارا جسم خون سے رنگین ہو گیا غلطی کیا تھی جنگیرہ والوں قصور کیا تھا کوئی مال کا جھگڑا تھا پیسے کا جھگڑا تھا جائیداد کا جھگڑا تھا نہیں نہیں حضرت شیخ القرآن نے نعرہ لگایا لا الہ کپروں والے لہا نہیں درباروں والے لہٰ نہیں مساروں والے لہا نہیں آستھانوں والے لہا نہیں کوئی سندھا ہی نہیں کوئی مردہ ہی نہیں الہاں صرف کون ہے اللہ. صرف کون ہے ادھر آ ادھر آ ہو ناراض تو تیرا آزما ہم جگر آزمائے ابن شیخ القرآن ہمارے شیخ اور توحیدیوں ہی امیر حضرت مولانا محمد طیب گواہ جب حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ کو غسل دینے لگے وفات کے بعد جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان موجود نہ ہو مال کا جھگڑا تھا پیسے کا جھگڑا تھا ہائے ہائے شیخ الم حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ کو اتنے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا شہر چھوڑنا پڑا گھر چھوڑنا پڑا زمینیں چھوڑنی پڑی اپنی جائیداد چھوڑنی پڑی کمرے چھوڑنے پڑے مسجد چھوڑنی پڑی مدرسہ چھوڑنا پڑا جنگل میں جا کر اپنی بڑی زمینوں پہ ڈیرہ لگایا سب کچھ قربان کر دیا لیکن مسئلے تو سے غداری نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کیا بغیر اونچا اللہ کا نام لینا ایمان تازہ ہوتا کہ سکر بلجار نہیں ہے معذرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا لا الہ اللہ بغیر واسطے وسیلے کے ہر کسی کی پکار سننے والا کون ہے اونچا بولیے کون ہے اللہ! اور وہ جو سامنے کھڑے تھے مکے والے سیخ پا ہو گئے مشتعل ہو گئے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے پہلا پتھر اٹھا کر مارا سگے چچا نے اللہ اب خیال چچا بھی کافر ہے چچی بھی کافر ہے کوئی ذہن میں ہے مضمون کے نہیں ابو لاب بھی کافر ہے اس کی پیڑیوں میں جمیل بھی کافرا ہے ایک جوڑا قرآن نے بیان کیا خامد بھی ایماندار نہیں ایماندار نہیں خامد اب لب ہے بیویوں میں جمیل کافرا ہے دونوں ایمان سے محروم میں اللہ وہ سامنے جو کھڑے تھے آ گئے یہ میرے سامنے گیارہواں پارا سورت کا نام یونس آیت نمبر اٹھارہ میں نے کھولی ہوئی ہے اللہ پرمت یہ قرآن سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت آپ کے دشمن آپ کے راستے میں کانڈے بچھانے والے کیا کرتے تھے عبادت ان کی کرتے تھے نظر نیاس منت منوتی طواف سجدے وہاں جا کر دیگے چڑھانا جانور جا کر دبا کرنا کون جو نفع کے بھی مالک نہیں نقصان کے بھی مالک نہیں اونچا بولنا نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے اور کوئی نہیں ان سے پوچھا جاتا یہ کیوں کرتے ہو جانور وہاں جا کر زبا کرتے ہو درباروں پر مزاروں پر منت منو کی بات سو تمہیں کیا پتا تم تو پنچ پری ہو تم تو وہاں پری ہو تمہیں کیا پتا یقون یہ درباروں والے ہیں یہ مزاروں والے ہیں آستانے والے ہمارے سفارشیے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے ہے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں اور آج کیا کہا جاتا ہے چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا چپ کر گیا تو نہیں سمجھ آ رہی آج کیا کہا جاتا ہے چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے نا جی تم تو پنچیڑی آپ ہی نہیں مانتے تو افسر کو ملنا ہو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا ٹھیک ہے دیتا اللہ ہے داتا اللہ ہے ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے لیکن سیڑھی بھی تو لگانی پڑتی ہے نا چپراسی کو بھی تو ملنا پڑتا ہے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں سیڑھی والی مثال چپراسی والی مثال آج جی جا رہی ہے اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نازل کر دیا یہ میرے سامنے چھبیسواں پارا سورت کا نام سورت قاف اللہ فرماتے والا کد خلق نل انسان و نالما تو بس میں سبھی نفس وہ نہ آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن سچا کیا بولئے قرآن سچا یہ حوالہ سامنے ہے آیت نمبر سولہ میں نے کھولی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ اور انسان کی شاہ راگ سے زیادہ قریب بھی میں اللہ یہ میری, اینک یہ میری اینک چشمہ اتنے قریب نہیں یہ میرا لباس اتنے قریب نہیں جہ گیرہ والو یہ میری ٹوپ اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ میرے قریب ہے آپ کا کیا قیدا ہے اللہ دور ہے یا قریب ہے اچھا بولنا دور ہے کہ قریب ہے اور کتنا قریب ہے نہ زیادہ قریب ہے میں نے کہا مجھے گالیاں دینے والو والوں پنچیروں کو گالیاں دینے والو ہے شاہ قرآن کو گالیاں دینے والوں مولانا طیب صاحب کو گالیاں دینے والوں ہمارا سوال یہ ہے اللہ سے زیادہ قریب ہے سیڑھی اس وقت لگائی جاتی ہے چھت دور ہوتی ہے پرے ہوتی ہے سیڑھی کی ضرورت بڑھتی ہے میں نے کہا میں گالیاں دینا بڑا آسان ہے قرآن کا جواب دو اللہ شاہ سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھی کہاں لگاؤ گے قرآن سچا اللہ قریب ہے یا دور ہے شہر سے بھی زیادہ یہاں سے ادھر کہاں لگاؤ گے مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے بھائی جان میں بڑی دور سے آیا ہوں جی تو یہ میری درخواست ہے تو جا کر میرا نام تو بتا چپراسی اندر گیا میرا نام بتایا علاقہ بتایا کام بتایا افسر نے مجھے بلا لیا افسر کو پہلے پتہ نہیں تھا دفتر کا دروازہ بندے ہیں باہر چپڑا سی بیٹھا ہوا ہے افسر کو کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے فون کرنا پڑتا ہے انٹرکام پہ بات کرنی پڑتی ہے چپاسی کو ملنا پڑتا ہے اس لیے ملنا پڑتا ہے افسر کو پہلے پتہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تو بندے کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہوں دل کی نیت کو بھی, دل کے کو بھی جانتا ہوں دل کے خیال کو بھی جانتا ہوں آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے میری جماعت کی شاطو تو سننا کا عقیدہ یہ ہے آپ کے اور میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کو جاننے والا بھی اللہ اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو جاننے والا بھی اللہ سچ ہے سچ ہے اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو وہاں چپراسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے سامنے کھڑے تھے واسط وسیلے والے کہاں یہ مسئلہ لا اللہ چچا بول پڑا بولا تب اللہ اللہ مانا کیسے کروں دل گھبراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دینے لگا تب اللہ جن ہاتھوں کے ساتھ نے چادر ہلائی تھی اللہ جن ہاتھوں کے ساتھ نے چادر ہلائی تھی ہمیں چادر ہلا کر جمع کیا تھا تیرے دونوں ہاتھ سلامت نہ رہیں اللہ اللہ داؤ تنا اللہ جما تنا اس لیے نے ہمیں جمع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب آپ نے نہیں دینا جواب میں لا خود نازل کر رہا ہوں آ گیا جواب اللہ فرماتے فرما سے تبت ادا بلاب نان کا سب سیسرال قرآن میرے سامنے سورت اللہ خیال کرنا تھکے تو نہیں ہو جاگنا ہے افلاق کے سایات لے جاگنا ہے افلاق کے سایات لے افلاب کے سایہ لے حاشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایا اللہ اللہ بڑے بڑے رموز ہیں بڑے بڑے لطائف ہیں باریکیاں ہیں یہ باتیں کروں تو مضمون رہ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی خبر سن کر اپنی لوڈی کو آزاد کرنے والا سویپا نامی لوڈی کو آزاد کر دیا انت ہوا ابولہب کو لونڈی اور خادمہ نوکرانی نے آ کر بتایا آپ کے بھائی عبداللہ اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اچھا؟ ابو اللہ جا تو آزاد ہے خیال آپ کی ولادت پر خوشیاں منانے والا لونڈی اور خادمہ کنیز کو آزاد کرنے والا اردو سمجھ آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لوڈی کو آزاد کرنے والا آ ملا دی ملا سن رہے ملا تی ملا ان نے کہا جی ابو لہب کو اس انگلی میں سے پانی ملتا ہے جہنم کے اندر پانی پیتا ہے کچھ اس کو, کو تشکیل ہو جاتی ہے جھوٹا ملا قرآن کہتا ہے ما نالو مالو ماں کا سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دشمن تھا مشن کا دشمن تھا آپ کے پروگرام کا مخالف تھا ابو آب کا مال بھی کام نہ آیا اور اس کی نیتیاں بھی کام نہ آئی اللہ فلما سے ابو ابولاب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے ہیں ظالم میرے نبی کو بتوا کرتا ہے ہاتھ تیرے تباہ ہو جائے ہاتھ تیرے برباد ہو جائے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے منہب کے اب خیال ملا دی منا انگلی کی مثال دے رہا ہے انگلی والی کہانیاں سنا رہا ہے اللہ نے فرمائے تبت یاد لہب دونوں ہاتھوں کی اللہ نے مثال دے دی جس انگلی کے ساتھ یہ انگلی یہ یہ یہ انگلی یہ ہے اس ہاتھ کی کوئی انگلی ہے جس اگلی کے ساتھ اشارہ کر کے لوڈی کو آزاد کیا تھا اللہ فرماتے ہیں دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے یہ لوڈی کو آزاد کرنے والا مل کام نہ آیا کیوں کام نہ آیا خالی ولادت پر خوشی منانے سے کام نہیں بنتا اصل کمال یہ ہے نبی پاک کی دعوت کو مانا جائے بار بار پتہ نہیں بار بار آپ بار نے میری یہ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں ولادت کی خوشیاں منا رہا ہے دعوت کا مخالف ہے مشن کا مخالف ہے پروگرام کا مخالف ہے تو کچھ نیکیاں کام آئیں ہاپ تت ہر شہ چٹ ہاپ پتنی چٹ بھی, بھی سمجھ آیا کہ نہیں اردو ہے ہابے تت نماز چٹ مشرق ہاپ تت روزے چٹ ہاپ تت ہاج چٹ ہا بے تت ہر شہ چٹ صاف صفا چٹ اللہ پرمت سی اسلام ہم ابلابی جنم کی آگ میں داخل ہوگا اس کی پیوی بھی کانٹے دار جھاڑیاں جیسے کی کر ہوتا ہے کانٹے دار جھاڑیاں کاٹ کر رسی سے باندھ کر پیچھے دھکیلتی ہوئی کسیٹتی ہوئی لا رہی ہے اور رسی ایسے کندھے کے اوپر ڈال دی پیچھے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں کہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی چھانے والی ہے ایسے رسی ڈالی رسی کو ایسے ڈالا اوپر پیچھے سے جھاڑیاں ٹک گئی ہیں پندا بن گیا منکا ٹوٹ گیا تڑپ تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالف آپ کی سگی چچی تباہ و برباد ہو گئی جہنم رسید ہو گئی جنم کا ایندھن بن گئی کوئی نے کی اس کے کام بھی نہ آئی اللہ اللہ خامد بھی کافر ہے یاد ہے نا بھون بیوی بی بھی بی بی کافرا ہیں خامد بھی چار رشتے چار ایماندار نہیں بیماندار نہیں ابلاب گھر آیا اپنے دو بیٹوں سے کہا بیٹو آج کے بعد تمہارا میرا لین دین ختم بول چال ختم آنا جانا بند کیوں ابا آب کیا بات ہے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں بی بی رک ام کلسوں رضی اللہ تعالی نما ان دونوں کو جا کر طلاق دے دو تمہارے ساتھ ان کا نکاح بڑا ہوا ہے ابھی ری نہیں ہوئی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیٹیاں چار تھی کتنی چار سارے نہیں بولے کتنی بیٹیاں ہم شین نہیں ہیں نہیں سمجھے نہیں ہم شین نہیں ہیں نہیں سمجھے کیا کروں کیا کہا کیا چپ کر گیا ہم شین نہیں ہیں جو ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں نہیں نہیں ہم اہل سننا دیول ہیں اونچا بولنا نبی پاک کی بیٹیاں کتنی اور اللہ کریم دری قدرت پر قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا بی بی خدیجہ کی عمر چالیس سال اور بیوہ تھی اللہ کریم نے چالیس سال کی عمر والی بیوہ میں سے چار آپ کو بیٹیاں دے دی بی بی زینب بی بی رکا امیں کرسوم اور بی بی فاطمہ دو بیٹے دے دیے مائی خدیجہ میں سے ایک کا نام قاسم دوسرے کا نام عبداللہ جس کو تہر اور طیبی کرے دے. تیسرا بیٹا آپ کا بھی بیماریاں میں سے تھا والو سنو تڑپ جاؤ اللہ کریم دینے پی آیا چالیس سال کی عمر والی بیوہ میں سے آپ کو چار بیٹیاں دے دی دو بیٹے دے دیے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے دینے پایا چالیس سال کی عمر والی بیوا میں سے چار لڑکیاں اور دو بیٹے دے دیے اور نہیں دینے پی آیا قواری بی بیش سے آپ کا نکاح ہوا اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی لی ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اگر اللہ پاک کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ایشا کی جھولی خالی نہ رہنے دیتے ہیں اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے اچھا بولنا کون ہے اللہ بے نیاز کون پوچھ سکتا ہے اللہ, اللہ اگر آپ سے وسلم اولاد کے خزانوں کے مالک ہوتے تو بی بی بیشا کی جھولی کیوں خالی تھی حسرت کرتی رہی ہے لیکن اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی اپنے بھانجے ابد الب نے صبح رسی اللہ تعالی کو بیٹا بنا کر پالا اونچا بولنا اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے پیر بابا شکل گیا امام بری لاہور والے انسان نے نہیں سوچا آپ کے علاقے میں مرغیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی مرغے بھی ہوتے ہوں گے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرغا اور مرغی جا رہے ہیں یہ فلاں دربار پر جا رہے ہیں چوزے چاہیے کبھی دیکھا مرغی اور مرغا جا رہے ہیں چوزوں کے لیے ہم جا رہے ہیں ادھر انسان بھاگتا جا رہا ہے ہائے ہائے اللہ اللہ کبھی ہے کسی دربار پر اولاد مانگنے نہیں گئے کسی حوان کو دیکھا ہے کبھی انسان کہلانے والا بھاگتا جا رہا ہے جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں کتنی بیٹیاں دو بیٹوں کا نکاح گلاب کے دو بیٹوں سے ہوا داروستی نہیں ہوئی تھی اتبا اور تعبا آج کے بعد تمہارا میرا تلو ختم ابولاب نے کہا بیٹا پیچھے کوئی نہیں میں تو ابولاب کی بات کر رہا ہوں آپ پیچھے دیکھ دیں <تصفح> سارے پختون بڑے سادے <تصفح> پیچھے کوئی نہیں میں چودہ سال پہلے کی بات کرتا ہوں طلاق <تصفح> <تصفح> دے دو کر اتبا رو تعبا نے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے اور اتبا ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکا اللہ ہائے ہائے وہ چہرہ جس چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے بدوا اس چہرے پر تھوک ڈالنے کی کوشش کی ہے آپ نے بدوا کی اللہ سلی تلئی ہے من بم کلاب اللہ پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر اتبا جا رہا ہے لشکر کے ساتھ کافلے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے راستے میں جنگل تھا ٹھہرے رات کو چاروں طرف کافلے والے سو گئے ہیں اس کو درمیان میں سلایا اللہ کے حکم سے جنگل کا بادشاہ شیر آیا چھلانگ لگائی اس کو پارا چھیرا اور شیر نے پھاڑنے کے بعد جنگل میں شیر پھاگ گیا جس کو اللہ مارنا چاہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اونچا <متحد> بولنا موت حیات کا مالک کون ہے یہ <متحد> میرے سامنے نامہ آ پا رہا سورت کا نام سورت اللہ راف اللہ کریم فرما دے لمبر ایک سو اٹھاون سورت الراف نوا پارا زندگی کا مالک کون ہے موت کا مالک کون ہے ہاں آگے چلو ابو الحب اس کے جسم میں پھوڑا نکلا تو بھائی پھیلتا گیا زخم بڑھتا گیا پیپ گئی ہے اتنی گندی سمیل اور بدبو گھر والے بندے بھی قریب نہیں آتے تھے سارا جسم گلتا سڑتا گیا اب ابولا بہی حالت کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا ہاتھ کوئی نہیں لگاتا یمن کے علاقے سے دو ہفشی غلام منگوائے گئے جن کو پیسے دیے گئے انہوں نے ناک پر کپڑا باندھا منہ کو لپیٹا اور ایک بوریا بچھایا ڈنڈوں کے ساتھ ابو لب کے جسم کو کھینچ کر بوری پہ ڈالا گڑا کھود کر دبا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا مخالف آپ کی دعوت کا مخالف آپ کے پروگرام کا مخالف لا الہ اللہ کی وجہ سے دشمنی کرنے والا مٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا یہ کون سے میرا بیوی سنائے پہلا جوڑا خامد ایماندار نہیں بیوی بھی نہیں تسلی میری کرا دیں سارے بھائی یہ پہلا جوڑا سمجھ آ گیا اب میں دوسرا شروع کر رہا ہوں دوسرا انداز ذرا خیال ترتیب بدل دی خامد ایماندار نہیں بیوی بھی ہے خامد ایماندار نہیں سمجھنا بیوی ایماندار ہے یہ میرے سامنے پا رہا۔ اور سورت کا نام سورت, بیٹھے ہو کے پکی? سورت کی کتنی سروس ہے سننے کی میری تو نو گھنٹے بولنے کی سروس ہے میں دور تفصیل پڑھاتا ہوں نو گھنٹے سبق اب پتنی آپ کی سننے کی کتنی سروس ہے میں کوئٹے میں بیان کر رہا تھا کوئٹہ میں بڑے بڑے اصیم اجتماعات ہوتے ہیں میرے تو بڑے پیار کرتے ہیں کوئٹا کے دوست تو میں نے بیان کے دوران پوچھا کوئٹا والوں میرا بیان کتنا سنو گے ایک بندہ کھڑا ہو گیا جو سٹیج سیکرٹری تھا ان کا آپس میں کوئی منصوبہ تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے کہا کتنا بیان سنو گے تو اس نے آگے ہو کر نہ سفیکر میں نعرہ لگایا لوگوں کو پہلے پتہ تھا میرے آنے سے پہلے ان کو سمجھا دیا تھا اگر مولانا پوچھے تو یوں کہنا ہے میں نے کہا کتنا بیان سنو گے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا مولانا ہم سنیں گے تیری بات لوگوں نے کہا ساری رات ساری رات میں نے کہا یہ منصوبہ ہے تمہارا اب پتہ نہیں آپ کا کیا منصوبہ ہے دیکھا نا اللہ قبول کر لے تو ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے دوسرا جوڑا خامد <تصفح> ایماندار نہیں بی ایماندار ہے اللہ کریم فرم دے واؤ نو سام ان سے آیت نمبر سات سورت الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان بیٹھی ہے ستر ہزار بچے قتل کرا دیے ایسا نہ ہو کہ آن کے فوجی آ جائیں میرے محلے کے اندر میرے معصوم بچے کو میرے سامنے سبانہ کر ڈالیں پریشان دودھ پلانا بھی بھول گیا اللہ نے فرمایا ان امر مدامی اے فرمائن علیہ السلام کی اماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہ او الہمنا دل میں اللہ نے بات ڈال لی فیضا خفتے الحیح ہے پلکی ہے فلی بلا تقافی والا تہذنی اور اگر تجھے خطرہ محسوس ہو فرون کے سپاہی آ گئے میرے محلے میں ایک لکڑی کا صندوق تیار رکھنا صندوق سندوک میں کیا کہتے ہیں صندوق ہاں سارے نہ بولو جی صندوق صندوق یہ بس تو ہے تو بڑی صندوق بس سمجھئے نا میں <laughs> تو پیار سے ادا کر رہا ہوں انہوں نے ڈرا دیا صندوق <laughs> <laughs> مجھے ڈراؤ نہیں آپ <laughs> <laughs> <laughs> لوگ بڑے میٹھے ہیں زبان کیوں مشکل ہے بھائی آپ تو میٹھے ہیں بہت صندوق ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں پشتوں کا پشتو کلے اور یہاں تو بڑا کچھ سخت لگتا ہے صندوق مجھے ڈرا دیا نے بس آپ سمجھ گئے نا صندوق لکڑی کا صندوق تیار رکھنا اور جب اور جب فرون کے سپاہی آ جائیں تیری گلی کے اندر اپنے بچے کو اٹھا کر اسی صندوق میں لٹا دینا اوپر سے بند کر دینا بلکہ پل یم لکڑی کے صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا ایک بات عرض کرتا ہوں علمات شریف فرما یہ سورت القصص ہے توجہ ہوگی تو بات سمجھا سکوں گا یہ سورت القصص ہے تلبا ساتھی میرے دور تفسیر کی بات یہ سورت القصص ہے اللہ کریم نے سورت القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا اور یہ سور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کی تیاری کر رہے تھے تیاری ہو رہی تھی صحابہ کرام جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاری کر رہے تھے اللہ نے اللہ موس علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اب سمجھنا حجرت مدینہ پر باغ فٹ کروں اللہ فرماتے یہ میرے سامنے نمبر فرماتی کھلی ہوئی ہے سورت کا نام سورت الکس اور بیسواں پارا طلبہ ساتھی ذرا سے رکھیں اللہ کریم کے قرآن کا انداز پیش کروں موتی آ رہا ہے حضرت مسئلہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو صندوق میں لی پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا اللہ نے فرمایا میں دو وعدے السلام کی والدہ ایک وعدہ اللہ نے فرمائی اور آیت نمبر سات سورت ال کاسبی معاف آ رہا اے حضرت مسئلہ السلام کی اماں اپنے معصوم بچے کو سدوکھ میں لٹا کر پانی کے حوالے کرنا تیرا کام ہے اور تیری جھولی میں واپس لے آنا میں اللہ کا کام ہے اور دوسرا وعدہ جب وقت پورا ہو جائے گا میں اللہ حضرت علیہ السلام کو رسول بھی بناؤں گا دو وعدے پانی کے حوالے صندوق کر دیا اور حضرت علیہ السلام کی ہمشیرہ کو کہا بہن کو کہا کسی ہے تو بھی کنارے پہ ساتھ ساتھ پیچھے چلتی رہ حجرت مدینہ پر پاکٹ کروں گا ہاں یہ ساتھ کنارے پہ جلدی جا رہی ہے منظر دوستوں کو سمجھ آ رہا ہے اردو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے صدوق پانی میں جا رہا ہے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں بہن ہمشیر ساتھ ساتھ کنارے پہ جا رہی ہے جانے والے بندے تو ہیں تو اس محبت سے بولے تو آگے آئے تھال کروں جانے والے بندے کتنے ہیں ایک حضرت علیہ السلام پانی میں دوسری بہن کنارے پر جانے والے بندے کتنے ہیں دو ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینہ جانے والے بندے بھی دو تھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دوسرا دو محبت سے ساتھ ہاں ہاں یار پیغمبر سدھی اکبر اگر اردو میں سمجھ آ رہی ہے یارے پیغمبر صدی کے اکبر یار پیغمبر صدی اکبر ہم <سلام> سب کا رہبر صدی کے اکبر ہم سب کا رہ پر اکبر آکا نے بخشے تجھ کو بلا کر آکا نے بلا کر محراب و صدی کے اکبر محراب ممبر صدی کے اکبر ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے ہجرت کے موقع پہ خود چل کے آئے آکا تیرے گھر صدی کے اکبر کا تیرے گھر کے اکبر سو ہم دمے بدر تو ہم دمے قبر آہا. ساتھی ساتھی ساتھی تو ہم دمے بدر بدر کا ساتھی اور قبر کا ساتھی تو ہم دمے بدر تو ہم دمے قبر تیرے مقدر سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی حضرت مسلس نام بھی جانے والے دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانے والے دو ہیں خیال کرنا حجرت مدینہ بے بعد فیٹ سدوک بیٹھا جا رہا ہے فرون بیٹھا ہے کنارے پر محل کے سب بھئی یہ سدوک کیا ہے نکالو نوکروں نے دیر ہی نہیں لگائی سدوک نکالا کھولو اللہ فرما دے فل تک خلاصہ سنانے لگاؤں صندوق کھولو بھائی ملازم اور نوکروں نے سندو اللہ صندوق کھلنے کی دیر تھی جملہ سننا اردو اچھی طرح سمجھنے والے سندوک کو کھولا گیا حضرت بے علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت بے علیہ السلام صندوق کا ڈھکن جب کھلا صندوق کو پردے جب کھولا گیا حضرت بے علیہ السلام ایسے سامنے ہوئے جیسے بادلوں کے جرم میں سے چودہ کا چاند نکل آتا ہے میری جماعت کا عقیدہ ایشا و, و سننا کا عقیدہ مجھے آپ کا پتہ نہیں میری جماعت کا عقیدہ اللہ کا نبی بچپن میں بھی حسین ہوتا ہے لڑکپن میں بھی حسین ہوتا ہے نبی جوانی میں بھی حسین ہوتا ہے پیغمبر بڑھاپے میں بھی حسین ہوتا ہے اللہ کی قسم نبوت ملنے کے بعد بھی نبی خوبصورت ہوتا ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی خوبصورت ہوتا ہے آپ کی اور میری عمر بڑھتی جائے حسن و جمال کم ہوتا جائے گا ہم بڑے ہوتے جائیں پورے ہوتے جائیں ہماری خوبصورتی کم ہوتی جائے گی جملہ سنو اونچا سبحان اللہ پھر کہنا ہے سن کر ایمان کے تازہ ہو جائے میں اور آپ پورے ہوتے جائیں حسن و جمال کم ہوتا جاتا ہے اللہ کے نبی کی عمر زیادہ ہوتی جائے اللہ حسن مال زیادہ کرتا جاتا ہے میں چلا جاؤں گا لوگ کہیں گے جی اشا تو نبی کو نہیں مانتا تھا میں کسی کی زبان کیسے روک سکتا ہوں ہائے ہائے ہم نے تو دل جلا کے سرآم رکھ دیا اتنا حسین بچہ نے کہا اس کو قتل کرو بی بیسیا بول پڑی مضمون نہ بلانا خامد ایماندار نہیں بی ایماندار بی ہے ابھی ایماندار بننے والی ہے بی بی اللہ میں قتل نہیں کرنے دوں گی لاد تو لو اثار اور لادا ہماری اولاد نہیں ہے اس کو بیٹا بنا لیں گے ہو سکتے ہمیں فائدہ دے جائے علماء کرام نے لکھا مفسرین کرام نے لکھا بی بی آسیا کہہ رہی ہے قتل نہ کرو ہو سکتے ہمیں فائدہ دے جائے فائدہ پھر مل بھی گیا اللہ نے بی بی آسیا کو ایماندار بننے کی توفیق دے دی ہے مفسرین نے لکھا اگر یہ بات آسائن انفانا ہو سکتے ہمیں فائدہ دے جائے اگر یہ بات فرعون بھی کہہ دیتا اللہ فرعون کو بھی ایمان دے دیتا نے کہا مجبور ہو گیا فیرون. چلو قتل نہیں کرتے اب دودھ کون پلائے بہن کھڑی ہے. ہے سارا نظارہ دیکھ رہی ہے اللہ فرما دے با فا دومسا پارے گا حضرت موسل اسلام کی والدہ کا دل بے ساتھ اب پتنی میری اردو سمجھو گے کہ نہیں دوستو گرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں جو بندہ مخرور آکڑ والا ہرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسا کو پالتا ہے دشمن کی گود میں آہ! بے نیال جو ہوا کون پوچھ سکتا ہے اسے دودھ پلاؤ ساری دائیاں بلائی گئی ہیں حضرت بے علیہ السلام کی بہن کھڑی ہے اس نے راس آؤٹ نہیں کیا میرا جملہ قابل ہے آؤٹ نہیں کیا طلبہ باقی دوسرے بزرگ احباب نہیں کیا یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے میں اس کی بہن ہوں یہ نہیں بتایا راس کو راز رکھا اسی پر بات فٹ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف راستے میں ایک بندہ مل گیا جو حضرت صدیق اکبر کو جانتا تھا رضی اللہ تعالی صدیق اکبر آپ ملاقات کی لوال پوچھا اور اس بندے نے کہا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی یہ ساتھ کون ہے یاد رہے ہو ساتھ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے پوچھا صدیق اکبر سے یہ کہ ساتھ کون ہے حضرت موسا کی بہن نے راضا اٹھ نہیں کیا تھا حضرت صدی کے اکبر نے بھی آپ کا اٹھ نہیں کیا اس نے کہا یہ کہنا ہے عرب کے لوگوں کی عادت تھی سمجھنا سمجھنا عرب والوں کی عادت تھی اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا کسی بندے کو پیسے دے کر مزدوری دے کر ساتھ رکھا کرتے تھے تو نے مجھے راستہ دکھانا ہے راستہ بتانے کے لیے بندے کو ساتھ رکھتے تھے پیسے لے لے حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا ہا ذرا جو لوا یہ تین اے بندہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ ساتھ میرے کون ہے یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اس بندے نے سمجھا کوئی مزدوری دے کر راستہ دکھانے والا ساتھ رکھا ہوا ہے اور حضرت صدیق اکبر کی نیت تھی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے راز نہیں کیا راز بہن کھڑی ہے دودھ نہیں پی رہے منصر اللہ فرماتے کیسے پیتا گئے کیوں پیتا دودھ کیوں پیتا میرا موسیٰ کلیم اللہ کیوں اللہ فرما دے ہر رم نال میں اللہ نے جو پابندی لگا دی تھی دودھ کسی کا نہیں پینا اب بہن کو موقع مل گیا پھر نا جی اگر اجازت ہو ایک دائی کا پتہ میں بھی بتاتی ہوں دودھ پلانے والی کون ہے بہن نے والدہ کا نام بتایا محلہ بتایا علاقہ بتایا نے کہا اس کو یہاں لے آؤ بچے کو دودھ پلائے بہن نے کہا نہ پھر وہ ہیا والی عورت ہے شرم والی بی ہے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا کرتی اگر دودھ بھی بچے کو پلانا ہے تو بچے کو لے جانا پڑے گا اللہ تری قدرت میں قربان جاؤں گا اللہ کریم فرماد فرا دیا تیرہ حضرت موسل السلام آئے تھے تو دو تھے ایک موسل السلام اور دوسری ان کی بہن جب میں اللہ والدہ کی جھولی میں واپس لے آیا تو ہزاروں کا لشکر حفاظت کے لیے ساتھ آ رہا ہے کہہ دو اللہ کا وعدہ سچا اللہ کا وعدہ کے اللہ اللہ فرمدین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ جا رہے دو حضرت موسا بھی دو تھے بہن اور حضرت آپ بھی میں اللہ حضرت موسا کو واپس لیا تھا اور گود میں ہزاروں کا لشکر کے لیے ساتھ آیا تھا میں اللہ وادہ کر رہا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ بھی آپ کو مکے میں واپس لے ہوں گا دس ہزار صاحبہ کا لشکر کے لیے ساتھ ہوگا آسیاباد میں مسلمان ہو گئی لمبا قصہ اشارہ کر دیا خامد کافر ہے, بیوی ہے. دوسرا جوڑا نہیں سمجھ آیا آی. پہلا جوڑا خامد بھی ایماندار نہیں ماشاء اللہ اردو آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو پریشان تھا پتہ نہیں سمجھیں گے دوست کے نہیں خامد بھی پہلا جوڑا خامد بھی ایماندار نہیں بی بی, بی خامداب بیوی بی جمیل دونوں کافرا دونوں کافر اللہ اللہ آپ کا سگا چچا اور سگی چچی اور دوسرا جوڑا خامد کافر ہے بی بی ایماندار ہے بی بی آسیا خامد پھرونے ہے تیسرا جوڑا ایماندار ہے لیکن بیوی بی ایماندار نہیں ہے یہ میرے سامنے اٹھائیسواں پارا اور سورت کا نام ہے سورت التحریم اللہ کریم فرماتے ہیں زارب اللہم صلی اللہ زارا بلین کفر امرات تنوین تھانا قرآن <تصفح> آیت نمبر دس ہمارے بھائی نور المین کی شادی ہوئی ہے نا تو اس مناسب سے میں نے چار جوڑے بیان کیے تیسرا جوڑا خامد ایماندار ہے پی بھی ایماندار نہیں خامد حضرت اللہ علیہ السلام خامد حضرت اللہ اسلام ایماندار بلکہ مومنوں کے سردار اللہ اپنی امت میں سے سب سے زیادہ مضبوط ترین ایماندار بندے ہیں اللہ فرمادہ اللہ نے کافروں کے سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے اللہ کس کی مثال امرا تم امرات لو حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت السلام کی بیوی قانتا تا من عبادنا صالحین حضرت نو حضرت لوت اعلی درجے کے نیک بندے تھے نبی اس سے زیادہ نیک امت میں کوئی نہیں ہو سکتا سن لو عقیدہ تمام دین والے مقام نیچے نبوت والا مقام سب سے اوپر صدیق ہو تو نیچے شہید ہو تو نیچے ولی ہو تو نیچے نبی سب سے اونچے مقام چپ کر گئے وہ سچ ہے آپ صدیقوں کو نہیں مانتے, مانتے شہیدوں کو مانتے ولی مانتے ولی مانتے ولی مانتے و... ولیوں کو تو نہیں مانتے اچھا ولی ہوتا کون ہے داڑھی چٹ مچھتے وٹ <laughs> ایک ہاتھ میں ہوکا دوسرے میں کتا یہ ولی ہے یہ نشانی بھی سن لو حضرت میری جماعت جماعتوں تو و سننا کا عقیدہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آخ میں آپ سن لیں میں کسی بدماش بے حیا کو اللہ کا ولی نہیں مانتا جو دوسروں کی عزت کو تاڑنے والا ہے مریدوں کی عزت پہ نظر رکھنے والا بے حیاح اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو نمبر دو دل صفا ہو دنیا کا لالچ نہ آنکھ میں حیا ہو دل صفا ہو نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو ٹھیک کہا کوئی حکم ہے ایک بات اور بھی سناؤں یہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے کپڑا لگا ہوا ہے چادر ہے عورتیں ایک طرح بیٹھی ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے دوسری طرف درمیان میں کپڑا لگوایا تاکہ عورتیں مجھے نہ دیکھیں میں عورتوں کو نہ دیکھوں تھک گیا پردہ کیوں لگوایا کپڑے کا درمیان میں چادر کیوں ہے عورتیں آپ کو نہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کو نہ دیکھیں انصاف کرو تو مسئلہ حل ہے درمیان میں چادر آ جائے کپڑا آ جائے زندہ نبی بھی نہیں دیکھ سکتا نہیں سمجھے نہیں سمجھ. کیا سمجھ? پردہ کیوں لگوایا کپڑے کا چادر کیوں ہے تاکہ میں عورتوں کو نہ دیکھوں آپ بھی تو جگیے والے بادشاہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں مردے دیکھتے ہیں مارے پنجاب میں ایک مولوی سب تقریر کر رہا تھا اس نے کہا اے لوگو جب کبھی سام جاؤ نا تو چادر باندھ کر نہ جایا کرو پنجاب میں لوگ چادر بھی باندھتے ہیں شلوار پہن کر جایا کرو چادر باندھ کر نہ جایا کرو مردے نیچے سے دیکھتے ہیں بےمان آدمی بےمان جو مردہ بٹی میں سے دیکھ لیتا ہے اتنی گٹی وہ کپڑے سے نہیں دیکھتا ہوگا جھوٹا بےمان قوم کو گمراہ کر رہا ہے بیش نام موس مستفی خاک میں مل رہا ہے ترکمانے سخت کوش خیال کرنا یہ میرے سامنے دسواں پارا اونچا بولنا قرآن سچا, سچا دسواں پارا سورت اتواہ اللہ فرما دیا منو ان من اللہ بار ور لیا کلون والنا سے بل باطل وان سب آیت نمبر چوتھی یہ کھولی ہوئی ہے سورت و توبہ کا حوالہ ایماندار و شک نہ کرنا بہت زیادہ کثیرہ ایک دو نہیں کثیرہ بہت زیادہ اللہ کون فرمایا من اللہ بار ور روحبان بڑے بڑے ملا ملان. بڑے بڑے ملا بڑے بڑے پیر اللہ کیا کرتے ہیں لیا کلون سے بل لوگوں کے کئی قسم کے مال مال نہ اموال. اموال مال نہ اموال کئی قسم کے مال لوگوں کے کھاتے ہیں بل غلط طریقے سے جھوٹ طریقے سے بےمانی سے سونان سبی اللہ لوگوں کے مال بھی کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں اللہ اللہ پردہ لگا ہوا ہے کیوں پردہ لگوایا تاکہ میں عورتوں کو نہ دیکھوں بات یاد ہے خیال کرنا ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا پیالے کو کیا کہتے پوچھے گا پیا پیالہ پیا لئی کیوں پھر کہا پیالی واہ بھائی واہ وہ کہتے پیا لئی یہ کہتے ہیں پیالی اب میں کیا کروں میں درمیان سے گزر جاؤں پیالہ سمجھتے ہو آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا یہ دیکھنا سے ڈبویا ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالنے کے بعد آپ نے پانی کا پیالہ چادر میں سے پردے میں سے عورتوں کی طرح بھیج دیا فرمایا مسلمان بی بیو اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جاؤ ربیت میرے ساتھ ہو گئی ہے ایک طریقہ خیال دل بیدار رکھنا دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا پکڑ لیا چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دی ہے فرمایا بی بیو اور تو میری چادر کو پکڑ لو جس عورت نے چادر پکڑ لی بےت میرے ساتھ ہو گئی ہے کتنے طریقے دو پیالہ بھیجا چادر بھیجی اب ایک عورت جس کا نام ہے بی بی اسما انصاری رضی اللہ تعالی وہ چادر میں سے بول پڑی پردے کے پیچھے سے بول پڑی کہنے لگی صاف سمجھنا سمجھنا بس بسر حال ہے چادر لگی ہوئی ہے کہنے لگی یہ صاف میرا ہاتھ دیکھنا صاف صاف نہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چادر درمیان میں لگی ہوئی ہے پردہ میں پردے کے نیچے ہاتھ اپنا باہر نکالتی ہوں کیا چیز ہاتھ, ہاتھ بولو تو سارے دوست کیا چہرہ نا منہ نہ جسم نا ہاتھ ہاتھ ہاتھ باہر نکالتی ہوں آپ مردوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بعت لیتے ہیں میں بھی ہاتھ باہر نکالتی ہوں میرے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے تب میری تسلی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور تڑپ جاؤ اونچا سبحان اللہ پھر کے ایمان کی تازگی کے لیے آپ نے فرمایا خبردار ہاتھ آگے نہ نکالنا ہاتھ باہر نہ بڑھانا اگر بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالو چادر پکڑو ہاتھ آگے نہ کرنا آج تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا میں اپنے بزرگوں سے انصاف کرانا چاہتا ہوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا اور انصاف کرنا خدا کے لیے میں نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے آپ نے بھی دکھانا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بولنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھائی لے لیتے نبی پاک پر کون بندہ شک کر سکتا تھا کوئی <تصفح> نہیں جاگیرہ والا جو نبی پر شک کرے وہ تو کافر ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے آپ پر کون شک کر سکتا تھا کوئی نہیں ہاں قربان جاؤں آپ نے فرمے ہاتھ آگے نہ بڑھانا تیرے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھوں گا اور جس پیر کے سامنے دوسری عورتیں بیٹھی ہیں غیر محرم اور حضرت کی خدمت کر رہی ہیں آپ چپ کر گئے ہو یہ کیسے اللہ کا ولی ہے بولو تو صحیح یار یہ اللہ کا ولی ہے یہ تو بے حیا ہے نبی کی سنت کا دشمن ہے نبی کے طریقے کا دشمن ہے اور جو نبی کے سنت اور طریقے کا دشمن ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتی. <سلام> عرض کر رہا تھا صدیقین کا مقام نیچے شہداء کا مقام نیچے اولیاء کا مقام نیچے نبوت والا مقام سب سے اونچا ذارا بلین کا فر امرا تنو امرا <سلام> تنوت حضرت علیہ حضرت علیہ ان دونوں کی بیویاں اللہ فرماتے حضرت علیہ السلام کی دیکھنا حضرت علیہ السلام کی بیوی نے حضرت تینو علیہ السلام کی دعوت نہیں مانیت مانی امراۃ نبی حضرت ابن باس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی پیغمبر کی پیوی بد کردار نہیں گزری کردار محفوظ عزت محفوظ خیانت کیسے کی بات نہیں مانی حضرت نو کی حضرت کی بیوی نے بھی بات اس کی نہیں مانی مشن نہیں مانا دعوت نہیں مانی مسل توحید نہیں مانا اللہ کریم فرماتا میں اللہ نے لم کی بیوی کو پکڑا میں اللہ نے لو تلسلام کی بیوی بی کو پکڑا دونوں پیمبر پی بیویوں کے کام آئے اللہ پکڑے کون چھڑا سکتا ہے <تصفيق> <تصفح> بولو تو صحیح کون چھڑا سکتا ہے <تصفح> <تصفح> لوگ کہتے ہیں خدا صحیح یہ پکڑے چھڑا محمد محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا جھوٹ جھوٹ اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ نے پکڑا آپ سے چھڑا سکے حضرت ابراہیم کے والد کو اللہ نے پکڑا ابراہیم علیہ السلام نے چھڑا سکے حضرت علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا نو علیہ السلام نے چھڑا سکے حضرت علوم السلام کی بیوی کو اللہ نے پکڑا نو علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے پکڑا فلم یو نیار دونوں پمبر بیویوں کے کام نئے ہے اونچا بولنا اللہ پکڑ لے کون چھڑا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ اگر کام آئے گا اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل کام آئے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے چوتھا رشتہ سننا حامد ایماندار بی ہے بیوی بھی ایماندار بی ہے اللہ اللہ جملہ سنو سبحان اللہ کو ایمان کی لیے چوتھا رشتہ پہلا رشتہ سنایا خامد ایماندار نہیں بیوی بی ایماندار نہیں خامد ہے بی بی اس کی کافر ہے جمیر نمبر دو حامد کافر فرون بیوی ایماندار ہے بیوی بی بی بی آسیہ نمبر تین حامد ایماندار حضرت اسلام لوت السلام اور بیوی بی دونوں کی کافرا ہیں اور چوتھا رشتہ خامد ایماندار بیوی بی ایماندار محمد کیسے بی بی ایش اللہ تری پاکیزگی پر گوجرا والا کا ایک شاعر تھا اس نے بی بی ایشا کی عقیدت میں کہا تری پاکیزگی پر نت کے فطرت نے شہادت دی تجھے عزت بخشی فضیلت دی. لم فصیل کا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدی کا لقب تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے صدی کا لکب تیرا پکڑ فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ادب تیرا شرف تیرے دوپٹے نے جنگے بدر میں پایا اسے پرچم بنا کر رحمتِ عالم نے لہرایا تیرا ہجرا امین خاص ہے ساتھ رسالت کا ٹکڑا یہی ہے باغِ جنت کا خامد ایماندار بی بی بھی ایماندار چوتھا رشتہ چار رشتے سنا دیے خلاصہ بھی سنا دیا اللہ الفاظ قبول کرے ہمارے بھائی نور المین کو مزید خوشیوں سے رحمتوں سے برتوں سے مالا مال فرمائے نو دیا مسجد کی روستوں نو بارہ دو ہزار چھ کی شیر دی موجودہ چار رشتے ندی دو پتہ ستائی اشاع تھی تو ایرسنت تینسٹھ اینڈ سی ڈیز مرکز دکان نمبر چھ شفی مارکیٹ نجدیک گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہنگیرہ روڈ سوابی پروفرائٹر انورشر تو ہی تھی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک دس ایک سو چوبیس فون نمبر دو سو نوے میرا تن فدا میرا من فدا میری روح فدا میری جان فدا میرے باپ اور میری ماں فدا تیری بندگی ع جل لا جلارو عما جل لالا جلال جل جل تیرے در وہ ابو نیا تیرے در پہلا تو دشا وہ جو گرے گرا تیرا گر فردا تیرا بیری پیڑ بھی, بھی نا کھلا جانے کا ہے کیا ابو جلا جل اوا جلا جلال اللہ جل اللہ <ممنونونونس> جلو اللہ جلا جنا <آمان> <تبار> تیرا ایک دس تے سنہا ہے تے ہائی تین بات ضرور سرو رے تر گے ننگا کرنگ کی بے توا جلا جلار اوا جلا جلاو اللہ جلا لا جلا اللہ جلا جلا